کیا تم نی انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنی ہاتھ روک لو اور نماز کام رکھو اور ذکو دو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں بزے لوگوں سے عیسیٰ ڈرنی لگے جیسی اللہ سے ڈے آ اس سے بھی زائد اور بولے اے رب ہمارے تو نہیں ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا تھوڑی مدت تک ہمیں اور جئیں دیا ہوتا تم فرما دو کے دن کا برتنا تھوڑا ہے اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی اور تم پر تاگے برابر ظلم نہ ہوگا